بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لیڈیز ہے وہ بغیر محروم کے یعنی کہ عمرہ کر سکتی ہے یا نہیں <تصفح> لیڈیز ایک نہیں ہوتی ایک لیڈی <متطور> نہیں لیڈی <اكلم> ایک ہوتی ہے لیڈی لیڈیز ہوتی ہے اس کی پلورل جمع ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دیکھئے بغیر محرم کے شرعی سفر عورت کو جائز نہیں ہے آپ نے تو بات کی عمرے کی عمرہ چونکہ نفل ہے تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے فرض حج کے لیے بھی اعلیٰ زد نے منع فرمایا اعلیٰ نے فرمایا اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج کے لیے گئی تو اگرچہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا فرض اس کے ذمے سے ثاقت ہو جائے گی ہو جائے گا مگر قدم قدم پر اس کو گناہ ہے قدم قدم پہ اس کو گناہ ہے واللہ اللہ عالم